تم تو اسی کو ڈر سناتی ہو جو نسہت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے دے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو